قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی زندہ باد احمد زندہ باد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 دبتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگا none سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگا من الشیطان الرجیم بسم اللہ ثامن کرم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامعن یہ پروگرام دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو ہم نے آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ مہمان ہیں مکرم و محترم امتیاز احمد سرا صاحب اسی طرح سے مکرم و محترم صادق احمد صاحب اور مکرم و محترم حافظ علی مرتضیٰ صاحب آج جن موضوعات پہ ہم نے ابھی تک بات کی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا اس افسوسناک واقعے کا جو دو روز قبل نیوزی لینڈ میں پیش آیا اور اس کے مضمرات پر اس کے اثرات پر ہم نے بات کی اور ان اثرات پر بات کرنے کے بعد ہمارا موضوع چلا گیا اس پیس سمپوزیم کی طرف جس پیس سمپوزیم کا انعقاد ایک ہفتہ قبل یو کے میں کیا گیا سولہویں عالمی پیس سمپوزیم جس کا میزبان جماعت احمدیہ عالمگیر ہوتی ہے اور جس سے کی نوٹ خطاب جو تھا اس کا یہ خصوصی خطاب وہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنثر العزیز نے کیا تھا جب ہم نے ان پیس کانفرنس کا ذکر کیا اور ان مضمرات کا تو موضوع کے لحاظ سے مختلف سوالات بھی ہمارے پاس آئے یہاں پر بھی وقت ہوتا ہے جب ہم اس پروگرام میں بھی آپ کے سوالات شامل کیا کرتے ہیں پروگرام کا یہ حصہ جس میں ہم اور آپ ساتھ رہیں گے گیارہ بجے شب تک اس میں ہم امن کے لیے کوششیں کیونکہ پرانے پروگرام پچھلے پروگرام میں ایک سوال ہم سے کیا گیا تھا ایک کالر نے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک منظم کوشش کی جاتی ہے کچھ گروہ اس میں یا ایجنسیز ٹائپ ہیں جو ملوث ہوتی ہیں کہ نفرت کو پروان چڑھایا جائے تو ہم نے بات شروع کی تھی کہ کس طریقے سے اس نفرت کو ہم ختم کر سکتے ہیں امتیاز صاحب اور یہ بات ہم نے کی تھی کہ وہ کون سی کوششیں ہیں جو عمومی طور پہ جہاں نوجوان مصروف رہیں ریڈیکلائزیشن کی طرف نہ جائیں کیونکہ مذہب کا حضور صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََ وسلم کی ایک اور مختصر سی حدیث ہے كہ جی. ديین و نصيحتوں كہ دین خیر خواہى نام ہے جی. تو ایک جامع نظریہ زندگی جو ہمیں ملتا ہے اس میں خیر خواہى ايک بہت بڑی چیز ہے فست بك الخيرات حکم حكم قرآن کریم کا ہے جی. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا بنيادى حصہ ہے کہ ہم بنيں انسان کی فلاح اور بہبود کے ليے كوششيں كريں جی. رنگ نسل مذہب فرقہ ان تمام چیزوں سے اوپر نکل کے اور جو و مما رزق نہ ہوں کا جو مضمون ہے جی. کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اور اس رزق میں جو صلاحیت جو اسکل اللہ نے دی ہے اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے سوال میرا یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے پروگراموں میں ذکر کرتے ہیں مختلف مسائی کا تو آج کا یہ وقت آپ اپنے مہمانوں کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا جی. سا وقت ہم دیں اور ذکر کریں ان کوششوں کا جو کی جا رہی ہیں ہیومینٹی فرسٹ کے پلیٹفام سے کی جا رہی ہیں جی. جو کوششیں ہماری خدام الحمدیہ نوجوانوں کی تنظیم جو آپ نے احمدیہ مسلم یوتھ ایسوسیشن کی بات کی میں جاننا چاہوں گا آج جی. کے پروگرام میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس طرح سے ان کو لے کر ان کوششوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ہیومینٹی فرسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی انسانیت سب سے جی. پہلے تو انسانیت سب سے پہلے یہ تو مضمون انسان اسلام کا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انسان کے لیے انسان کو اگر قتل کیا تو اس نے تو ساری انسانیت کو قتل کر دیا کریم نے یہ بھی کہا کہ جو چیزایت ہے قرآن کریم کی جو چیز انسانیت کے نفے کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی زمین میں اس کا عرصے کو دراز بھی کر دیا جاتا ہے جی تو آن حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفاتی نام جو ہے وہ نافع الناس وجود بھی تھا تو اس ناس میں کہیں مسلمان کا ذکر نہیں ہے ناس تو تمام کے تمام انسان بلکہ انسانیت انسان کے انسان جانوروں کے لیے تمام مخلوق کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک منافع یا ایک نافع الناس وجود تھے انہی کی کسیت طیبہ اور اسلامی تعلیم کو کی پیروی کرتے ہوئے ہم انسانیت کے فلاح کے لیے بحثیت جماعت یا اس اس رنگ و نسل سے ماورہ ہو کر جو ہم کوششیں کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تو میرے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر آ, موجود ہوں گے ڈاکٹر اسلم داؤد صاحب ہاں جی تو ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے ریڈیو احمدیہ میں ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور بات شروع کریں گے تو سب سے پہلے میں ریڈیو احمدیہ میں ڈاکٹر اسلم داؤد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لوگوں دعائیں ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل صحت کے ساتھ رکھے بہت خدمت انسانیت کی کر رہے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں امتیاز احمد سرا صاحب موجود ہیں صادق احمد صاحب موجود ہیں اور اسی طرح سے حافظ علی مرتضی صاحب بھی موجود ہیں تمام حضرات کا سلام قبول کیجیے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تو ہم نے ذکر کرنا تھا اور آپ سے پوچھنا جی. تھا کہ پچھلے ہفتے جو آپ نے ہیومینٹی فرسٹ ڈے ایک منایا ہے تھوڑا جی. سا بتائیے ہمیں کہ ہیمینٹی فرسٹ ڈے کیا ہے اور ہیومینٹی Human, فرسٹ کی عمومی جو مسائی ہیں کوشش ہیں ان کا ذکر جی. کیجئے تھوڑا ہمیں بتائیے ہمارے سننے والوں جی جی ضرور میں آج کل کا رواج ہی ہو گیا ہے کہ ہم مختلف دنوں کو مناتے ہیں یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے تقریباً روزانہ ہی کوئی دن منایا ہے کبھی وومنس ڈے کبھی مدرز ڈے کبھی فادرس ڈے اور اس طرح کے بہت سارے دن لوگ مناتے ہیں ایک رواج سا بھی بن گیا ہوا ہے اور اس کی منانے کی وجہ سے لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے اب مثال کے طور پہ مدرز ڈے کے دن یا حالانکہ مدرز ڈے ہر روز ہونا چاہیے لیکن اس دن خاص طور سے لوگوں کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اپنے ماں کی قدر کرو عزت کرو اسی طرح فادرس کے بارے تو ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ ہیومینٹی فرسٹ یعنی ایک ایسا دن جس دن لوگوں کو یاد کرایا جائے تو انسانیت اول ہے انسانیت پہلے ہے آ, اور اس کی قدر کرنی چاہیے تو اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم سال میں ایک دن خاص رکھتے ہیں اور اس دن ہمارا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایکٹ آف کائنڈنس کیا ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کیسے ہو سکتی ہے بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسانیت کی خدمت بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے تو اس سال اس کو ہم نے کچھ بڑے پیمانے پہ منایا اور بھرپور طریقے سے منایا اور ریٹر ٹورنٹو ایریا میں دو جگہ پہ بڑے ایگزیبیشن یا نمائش کا منعقد کیا اور اس ایگزیبیشن میں ہم نے ایک تصویری نمائش لگائی تھی اور پریکٹیکل وہ ڈسپلے بھی لگائے تھے کہ کس طرح ہیومینٹی فرسٹ انسانیت کی خدمت کری ہے دنیا میں اس میں ہم نے نو پروگرام کے ڈسپلے تھے جس میں ہم نے ایکچو لگایا تھا کہ پانی کے کنویں کس طرح لگائے جاتے ہیں یا اسکول جو بنایا ہے ان کی تصاویر لگائی یا ڈیزاسٹر میں جب جاتے ہیں تو وہاں کیمپ کیسے لگتا ہے ہمارا اس طرح کی ساری چیزیں تصویروں کے ساتھ اور ایکچول ایکوٹ کے ساتھ ہم نے ڈسپلے لگایا تھا جو اللہ تعالیٰ کی بڑا کامیاب رہا ہے اور لوگوں نے بڑا سراہا ہے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر فرمایا ابھی پانی کے کنویں لگاتے ہیں تو اگر کوئی ہمارے سامعین میں سے یہ بات سن کر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ پانی کا کنواں لگوانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے جی اس کا بہت آسان طریقہ ہے ایک تو یہ کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فون کر کے یا ای میل کے ذریعے اور ہم اس میں آپ کو انفارمیشن دیں گے یا آپ ہمارے ویب سائٹ ہے ہیومینٹی فرسٹ ڈاٹ سی اے اس پہ جائیں تو اس پہ کچھ انفارمیشن ملے گی وہاں سے آپ ہمیں میسج بھی بھیج سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں اور اس میں عمومی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 5,000 تھاؤزینڈ ڈالر ان ایوریج رکھا ہے بعض جگہوں پہ کم بھی ہوتا ہے بعد جگہوں پہ زیادہ بھی ہوتا ہے ایوریج ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر ڈالر ڈونیٹ کریں تو کے نام سے یا کے فیملی ممبر یا کے والدین کے نام سے ایک کنواں یا ہینڈ پمپ ہم افریقہ میں کسی ریموٹ ایریا میں لگا دیں گے اور اس کے اس کے وہاں پہ آپ کے نام بھی لگائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے دعا کے لیے ایک بائس بنے اور وہ پیسے آپ ہمیں بائی چیک بھی دے سکتے ہیں بائی آن لائن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں ہم چیک میل کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم آ کے آپ سے پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم آپ کو کنواں لگا کے اس کی تصویریں وغیرہ بھی آپ کو بھیجیں گے اس وقت خاص طور پر ایک تحریک ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں گلگت میں اس وقت پانی کی کمی واقعہ ہو گئی ہے وہاں پہ بڑی تکلیف میں ہیں لوگ اور ہم ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں اس سال 2019 اور بیس کے لیے جی. جس میں ہم گلگت میں ہینڈ پمپ لگائیں گے وہاں پہ دور دور گلگت ایک دور دراز علاقہ ہے جی. جانا بھی آسانی ہوتا ہے جہاز جانا سے جانا تھا تو وہاں تھوڑا مہنگا بھی ہوتا ہے تو لیکن وہاں ضرورت ہے اس لیے ہم نے اپنی توجہ اس طرف ڈال دی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے نمائش پہ آنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی میں برکت ڈالے جس طرح آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں کے ذریعے سے Humanity, تو جہاں پہ یہ نمائش ہو رہی تھی وہاں پہ کی ایک بس بھی چل رہی تھی جی, جی. تو اس کے بارے میں, میں کچھ بتائیے گا جی ضرور ضرورٹی فرسٹ جو ہے گریٹر ٹونٹو ایریا میں ایک پروگرام, family, کے نام سے پروگرام کرتی ہے جس है? میں ہم نے ایک فوڈ بینک بنایا ہوا ہے اور اس فوڈ بینک کا دعوی ہے کہ نو ون ول سلیپ ہنگری ہیومینٹی فسٹ یعنی اگر کسی نے ہیومینٹی فسٹ رابطہ کیا تو ان کو ہم فوڈ کا انتظام ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے اور یہ دعویٰ ہمارا پورے کینیڈا کے لیے ہے اگر کینیڈا سے کوئی بھی ہمیں رابطہ کرتا ہے فون کے ذریعے ای میل کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن فوڈ ڈونیشن بینک ہمارا ڈونیشن ہے آن لائن فوڈ بینک ہے تو اس سے وہ ہم ان کو واپس کانٹیکٹ کریں گے اور ہم ان کو فوڈ پہنچانے کا انتظام کریں گے اسی پروگرام کا ایک مزید حصہ یہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ جہاں ہوم لوگ ہیں خاص طور سے جی ٹی اے میں ٹورانٹو کے ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں ہوملیسوں میں ان کو بھی ہم وقتاً فوقتاً جا کے کھانا دیتے ہیں اور سردیوں کے موقع پہ خاص طور سے جب شدید سردی پڑتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس گرمانے کا کوئی چیز نہیں ہوتا اور سردی اتنی سخت پڑنے کی وجہ سے وہ وفات ہو جاتی ہے ایوریج یہ ہے کہ سخت سردی رکھتے دنوں میں ہفتے میں دو امواتیں عام طور سے ہوتی ہیں کینیڈا میں تو یہ ایک افسوسناک سچویشن تھی جب ہمیں اس کا اندازہ ہوا تو ہمیں بڑی فکر ہوئی اور ہم اس وقت سے سوچنے لگے کہ کیا پروگرام کریں پھر ہم نے ایک پروگرام شروع کر دیا آؤٹ آف دا کولڈ جس میں ہم ہوملیس کو اٹھاتے اور اٹھا کر کے یہاں ایوان طاہر میں لے آتے اور وہاں رات گزارتے اور پھر ان کو چھوڑ دیتے اس سے ہمارا ایک پروگرام مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن وہ ضروریات کے لیے کافی نہیں تھا اس سے کچھ جو ہوملیس تھے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے تو ہم نے پھر سوچا کہ اور کیا سلوشن ہو سکتا ہے اور ایسا جو کاسٹ افیکٹو بھی ہو जी. تو گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً شیلٹر ہوم وغیرہ بنانے میں ابھی پیچھے ہے اور اس میں پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں تو ہم نے ایک بس خریدا اور بس کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے شیلٹر بس کے طور پہ جس میں ہم نے بیس کے قریب بیڈز لگائے ہیں اور اس میں لاؤنج بھی چھوٹا سا بنایا ہے کچن ہے اور باتھ روم ہے تو اس میں لوگوں کو ہم یہ بس جو ہے ایسے علاقوں میں جہاں پہ ہوم لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ڈرائیو کرے گی سردی کے دنوں میں اور ان کو دعوت دے گی کہ آپ رات اس میں گزارنا چاہتے ہیں تو اس بس کے اندر آ کے سو جائیں کھانا بھی ملے گا اور صبح آپ کو ہم ناشتہ بھی دیں گے اور چھوڑ دیں گے آپ کو تو اس پروگرام کو ہم نے لے کر شروع کیا ہے اور یہ بس اب مختلف علاقوں کا چکر لگائے گی اور ہم لوگ کو رات میں اٹھائے گی اور سردی میں ان کو ایک وارم سینٹر مل جائے گا اور صبح پھر جہاں وہ کہیں گے وہاں اتار دیں گے چلیے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بس کا پروجیکٹ ہے اس کو ابھی صرف آپ نے اس کا آغاز کیا ہے یا یہ پریکٹیکل ہو گیا ہے اور وہ بس جا رہی ہے مختلف علاقوں میں نہیں ابھی ہم نے آغاز اس کا کیا ہے کیونکہ ابھی اسی ہفتے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے تو اس کے بعد سے ابھی وہ سردی نہیں پڑی جس میں لوگ وارمنگ سینٹر تلاش کرتے ہیں لیکن ہماری بس اس وقت اسٹینڈ بائی میں ہے اور ہم جس دن بھی ٹھیک ہے اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ کینیڈا میں ٹورنٹو کے علاوہ ایسے علاقے اور بھی ہیں مونٹریال کی طرف یا اگر آپ کیلگری کی طرف چلے جائیں تو اس پروجیکٹ کو آپ کا ارادہ ہے آگے ہمارا فرسٹ پروجیکٹ ہے اور الگ سے بڑا کامیاب رہا ہمارا تجربہ اور اس کو اب ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں بلکہ آج ہی ہماری سٹی آف ٹرانٹو کے ایک ریپرزنٹیٹو سے میٹنگ تھی انہوں نے ہمیں یہ پرومس کیا ہے کہ وہ پوری ایفرٹ کریں گے کہ سٹی کے بایولگ میں چینج کر کے اس پروگرام کو وہ فنڈڈ پروگرام بنا دیں تو اگر ایسا ہو گیا تو ہم ہم انہوں نے کہا ہے کہ اس میں آپ مزید پیسز بھی ایڈ کریں تو ہم دوسری اور تیسری بھی جیسے ہی اپروو ہوگا سٹی آف ٹرانٹو سے تو ہم دوسری اور تیسری بس بھی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ان کے پریمیئر جب یہاں پہ وزٹ پہ آئے تھے تو انہوں نے جب اس بس کے بارے میں چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں بھی آپ اس کو شروع کریں تو انہوں نے ہم سے کہا ہے تو ہم وہاں کے لیے بھی شروع کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ایسے بڑے شہر جہاں پہ ہوملیس لوگ ہیں ان جگہوں پہ پر یہ پروگرام شروع کر دیں جی ڈاکٹر صاحب یہ فرسٹ ڈے کے حوالے سے ایک پروگرام تو یہاں وان پر ہوا تھا جی یہ پتا چلا جی, تھا کہ ایک پروگرام بریمٹن میں جو ہماری مسجد ہے وہاں پر بھی ایک جی, پروگرام جی, تھا ہمارے یہاں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں کہ اگر عورتوں کے لیے خاص پروگرام رکھا جائے تو اس سال ہم نے ایک صرف خواتین کے لیے پریمٹن میں مسجد مبارک پریمٹن ہے وہاں پہ ہم نے ان کے آڈیٹوریم میں یہ پروگرام رکھا تھا جس میں صرف خواتین جا سکتی تھیں اور ان پہ خواتین کی دلچسپی کی چیزیں تھیں کپڑے جویلری اور اس طرح کی چیزیں اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں تاکہ وہاں ان کی دلچسپی کے ساتھ وہ شاپنگ وغیرہ بھی کر سکیں اور ساتھ ہی وہاں ایگزیبیشن بھی لگائی تھی نمائش بھی لگائی تھی تو یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا جو وہاں پہ ہم نے مسجد مبارک میں صرف خواتین کے لیے ایک ایونٹ کرے ارگنائز کیا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب 휴مانٹی کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے کچھ تصاویر وہاں پہ چھاپی گئیں جو غالباً آپ کیلگری میں تھے تو جی اس, جی. اس بارے میں بتائیں کہ کیلگری آپ 휴مانٹی فرسٹ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے جی جی کیلگری میں کیلگری کی 휴مانٹیوس کیلگری کی جو برانچ ہے ان سے میں نے درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے جو سینگال میں ایک ہسپتال ہے اس کے کوسٹ کے کو فنڈ کریں <تصفيق> تو اس کے لیے انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ ڈنر رکھا تھا جس میں انہوں نے لوگوں کو بلایا تھا اور اس سے فنڈ ریزنگ کی اللہ کے فضل سے بڑا کامیاب فلی پیکڈ ہال تھا اور بڑا کامیاب فنکشن ہوا ہے اور اس میں ہم نے فنڈ ریزنگ کی ہے جو ہماری جو سینگال کا ہاسپٹل جو اب ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے آ, آ, چھوٹے پیمانے پہ ابھی باقاعدہ اختتار نہیں ہوا ماشاء اللہ تو मاشاللہ. اس میں آ, اس کے آپریشن کاسٹ کو جو ہے میڈیکل کیلگری کی طرف سے بیئر کروائیں گے چلیے اور کوئی پروگرام آپ کا پیراگوا جانے کا بھی ہے جی انشاءاللہ شاء میں ہم نے کئی پروگرام ہم نے جی. شروع کیے ہیں اور میں ایک تو کلاس روم ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ ہے اسکول سپلائی وغیرہ دے رہے جی ہیں ایک اور پروگرام ہے جس میں ہم کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر بنانا ہے ان کی گورنمنٹ نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی لیکن اس پہ ابھی پیش رفت ہونی باقی ہے تو میرا جانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ اب اس کے نیکس ٹپس جائیں ماشاءاللہ آخری سوال آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب ہمینٹی فرسٹ اپنی آپریشنل کاسٹ کیسے نکالتے ہیں آپ لوگ, میں نے سنا ہے تمام والنٹیرز ہیں اور جو پیسہ ملتا ہے سو فیصد کا سو فیصد وہ ڈونیشن میں جاتا ہے جی بالکل درست سے یہ بات ہم سارے والنٹیرز ہیں میں بھی والنٹیرز ہوں والنٹیر میں سے ہوں اور ہمارا جو بھی ڈونیشن ملتا مثلا میں نے ابھی کنویں کی تحریک کی ہے جس میں پانچ ہزار ڈالر دیں گے پانچ ہزار کے پورے پانچ ہزار کنویں کی بنانے میں لگ جائے گا اور اس میں سے کوئی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ نہیں ہے ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بعض فنڈیڈ پروگرام ہوتے ہیں جو کسی گرانٹ کے نتیجے میں ہوتا ہے یا کوئی بزنس اسپانسر ہوتا ہے اس سے ہم وہ اپنے بجلی کے بل اور بعض ضروری خرچہ ہیں انشورنس وغیرہ اور جو بالکل لازمی ایک آرگنائزیشن خرچ ہوتے ہیں وہ اس سے کرتے ہیں Uh, اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنرل ڈونیشن دیتے ہیں اس جنرل ڈونیشن سے بھی ہماری ایڈمنس خرچ ہو جاتے ہیں ہمارا 93% سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ چیریٹی uh, میں جاتا ہے اور 7% جو کہ ہم برانڈس اور uh, باقی بزنس اسپانسر سے ملتا ہے وہ ہم uh, اپنے ایڈمنسٹریٹ سے خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ اپ 30% چیریٹی کے آپریشنز میں لوگ ڈال دیتے ہیں یہ, یہ حقیقت تنظیم ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں बहुत مسائل کا بتایا تو آپ کی ویب سائٹ کیا ہے اگر اس پہ جانا چاہے کوئی اور ڈونیٹ کرنا چاہے جی ضرور ڈبلو اس پہ جا کے آپ ڈونیٹ کا بٹن کلک کریں آپ کو ڈونیٹ کی, کی مختلف آپشن ہوں گی آپ اپنی پسند کی کاسٹ پہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہم ہمارے چار نو کور پروگرام ہیں جو کسی نہ کسی کی ضرور دلچسپی کے باعث ہوں گے اور اس میں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب شکریہ بہت بہت آپ کے وقت کا اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی میں برکت ڈالے اور ہیومینٹی فرسٹ کو آ, جو اسلام کی حقیقت حقیقی تعلیم ہے کہ انسانیت کی خدمت Uh, اس کو اسی طرح خدمت کی بج, بجا لانے کی توفیقا رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم اللہ و رحمتہ اللہ ایک بڑا کلیدی کردار ہے اللہ کے فضل سے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے کہ جس طرح اپڈیٹ ملتی ہیں ہر دفعہ جب بھی بات کریں کوئی نہ کوئی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے کوئی کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ جاری ہوتا ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کاوشوں میں برکت ڈالتا رہے اور جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ اسلام <coughs> کے بارے میں جو لوگوں کا جنرل تاثر ہے کہ وہ ایک نوزب اللہ دہشت گردی کا مذہب ہے جو لوگوں لوگ سمجھتے ہیں مختلف میڈیا کی خبروں سے کہ یہ صرف کوئی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تو بہت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور بھی مسلمانوں کے ایسے ادارے ہیں صادق صاحب جو کام کرتے ہیں فلاحی کام کرتے ہیں اور ایمینٹی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام کرتی ہے اس طرح ہم ذکر کرے تھے آپ صفی صاحب پروگرام م. میں کہ یوت احمدیہ مسلم جو یوت ہے اس کا ریڈیکلائزیشن کے بارے میں پوچھ جی رہے है. تھے تو اللہ کے فضل سے کوئی ریڈیکلائزیشن نہیں ہوئی نہ بلکہ ہم اپنی یوت کو امپاور کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ایونٹس آرگنائز کریں ان کو کہتے ہیں ان کو شروع سے ہی ایک لیڈرشپ کا رول دیتے ہیں کس طرح انہوں نے اپنی سوسائٹی کو واپس دینا ہے ایک انٹیگرل حصہ سوسائٹی کا بننا ہے تو اس طرح کے پروگرام ہماری یوتھ بھی کرتی ہے اور اس میں فوڈ ڈرائیوز بھی ہوتی ہیں بلڈ کلینکس بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں بہت سارے تو ان پروگرامز کے بارے میں تھوڑا سا مزید جاننے کے لیے جی. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہم کال پہ لیں کسی ایسے شخص کو جو اس پروگراموں کا حصہ ہے جی اور ان پروگراموں کو آرگنائز کرنے میں اور ان سے پوچھیں کہ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں تو اسی چیز کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں ٹیلی ٹیلیفون لائن پہ ہمارے ساتھ اس دفعہ موجود ہیں ذیشان اقبال صاحب تو ذیشان اقبال صاحب احمدیہ کے وائسینٹ جی. تو انہیں ہمرحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ, اللہ کا شکر ہے تو ریڈیو احمدیہ پہ آپ آن ایئر ہیں اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں امتیاز احمد سرا صاحب اسی طرح سے صادق احمد صاحب ہیں اور حافظ علی مرتزی صاحب موجود ہیں آج جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو پروگرام میں ذکر ہوا کہ ہوتا عموماً ایسے ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ شدت پسندی یا انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں جب اسلام کی حقیقی تعلیم انہیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ وہ اپنے معاشرے کے باقی لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اس کے لیے ہر ایک طرح سے خدمت اور کوشش کو بجا لاتا ہے تو ہمیں یہ علم ہوا کہ آپ نے بھی ریسنٹلی ایسے کچھ پروگرامز ہیں جو آپ کرتے رہتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے جو سر دست جو آج کل کر رہے ہیں کوئی, کوئی بلڈ ہے کچھ کا احوال ہمیں بتائیے جی ام, ہمارے جو خدام الحمدیہ ہیں جو وارن ریجن ہے ام, ام, ام, اس میں جو ہم پروگرامس کرتے ہیں اس میں ابھی ڈاکٹر صاحب بھی تھے آپ کے ساتھ لائن پہ انہوں نے مینشن کیا کہ ہماری فوڈ ڈرائیو بھی ہوتی ہے تو ہم نے اوور دا پاسٹ فیو منتھس ہم ہر سال یہ فوڈ ڈرائیو right کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور خدام الحمدیہ کا ایک جو مقصد ہے جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے خدمت خلق کا جی. اس کا میجر مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں تو ہم اس چیز کو جو اپروچ کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری جو لوکل مجالس ہیں اور لوکل ہمارے پریزڈنٹس ہیں ان کو ہم انگیج کر کے تو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے فوڈ ڈرائیو کے لیے میکسمم ڈونیشن ویدر اٹس مانیٹری اور ڈور ٹو ڈور جا کے آپ نے لوگوں سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ اس میں کانٹریبیوٹ کریں تو اس میں ہمارے کافی سارے خدام جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو سات سال کی عمر سے لے کے پندرہ سال کی عمر کے ہوتے ہیں اور جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ لٹرلی uh, ڈر جا کے لوگوں کو فلائرز دیتے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور وہ پھر ہم جا کے تو کو جو بینک ہے اس ہمشان صاحب آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ ایک مادیت کی طرف بڑا رجحان ہے مٹیریلزم کی طرف تو کبھی ایسے آپ کو آ, آ, کوئی مشکل پیش آئی ہے کہ بچوں کو یا خدام کو یوتھ کو انکریج کیا جائے یا موٹیویٹ کرنا پڑے جی امتیاز صاحب اس میں یہ ایک چیلنج ہے, ہے کہ یہاں پہ جو یگسٹر ہیں ان کو جابس کا ایشو ہے یا دوسرے ہیں لیکن آئی تھنک ہر انسان جو ہے اس کے اندر ہے ایک رجحان کہ وہ دین کی خدمت کرے اور انسانیت کی خدمت کرے تو اس جی. چیز کو مٹیریلزم کو ہم ٹیکل کرنے کے لیے اسی طرح ہے کہ یہ جو ہماری فوڈ ڈرائیو ہوتی ہے اس میں جب ہم ان کو ایک مقصد جو چیز کا ہے وہ سمجھا دیتے ہیں جی. تو اس کے بعد وہ کافی انگیج ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور وہ پھر اس کا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی سی محنت کی ہے تو اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ موٹیویٹ ہو کے تو دوبارہ ان ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے اور بھی آگے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ابھی جو آپ نے فنڈ یا فوڈ ڈرائیو کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں جی اس میں یہ تھا کہ ہم نے اوور دا منتھ آف ڈسمبر اور جنوری ہمارے جو ہیں یوتھ آرگنائزیشن وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہم نے دو تین ایوینیوز کو یوز کیا ہے اس میں ڈور ٹو ڈور فلار ڈسٹریبیوشن کی ہے جس میں لچولی فلار کے لکھا ہوتا تھا کہ ہم uh, لوگ یہ فوڈ ڈرائیو کے لیے کر رہے ہیں ہیومینٹی فرس کے بارے میں بھی بتایا ہوتا تھا کہ کون کون سے آئٹمس جو ہیں لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی تھی کہ within one week we will come and collect the food اور اف یو وانٹ ٹو ڈونیٹ تو لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ وہ اپنے گھر کے باہر رکھ دیں جو کھانے کا سامان ہے اور اوپر وہ فلائر لگا دیں اینڈ اس کے علاوہ پرسنل ڈونیشنز بھی لوگوں نے دی ہیں اپنے طور پہ کچھ لوگوں نے فائیو ہنڈریڈ اپ ٹو فور لوگوں نے خود بھی ڈونیٹ کیا ہے اور ہم نے آرگنائزیشن کو بھی اپروچ کیا ہے کہ دے شوڈ پارٹیسپیٹ ایز ویل اور اس میں وہ کانٹریبیوٹ کریں تو ایون سم کمپنیز ہی کانٹریبیوشن تو اس میں الحمدللہ ہمارے اراؤنڈ 60,000 تھاؤزینڈ جو ہیں of food माशाला। माशाला। اور uh, اس کے اندر یہ ہے کہ اباؤٹ um, uh, 50-60 لوگوں نے بچوں نے اور خداموں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے uh, ماشاءاللہ تو جو مجھے ایک ایوریج پتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اراؤنڈ اینی ویئر بٹوین سکسٹی ٹو سیونٹی فائیو سینٹس ایک پاؤنڈ کی پرائز ہوتی ہے تو یہ تو آپ ماشاء اللہ فورٹی تھاؤزینڈ تک ٹچ کر کے آپ اس کو جی الحمد للہ الحمد للہ جی. ماشاء اللہ دیٹس ما اے تعالیٰ آپ کی مسائی میں ڈالے تو فوڈ ڈرائیو آپ نے دسمبر جنوری میں کر لی اس کو آپ نے آگے پہنچا دیا خدمت خلط کا اگلا پروجیکٹ کیا ہے کیا کرنے لگے ہیں کوئی بلڈ ڈرائیو آ رہی ہے کوئی اور چیز جی خدمت خلق میں انشاءاللہ شاء ہم, ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم آگے جا کے بلڈ ڈرائیو ہمارا ایک مین ایونٹ ہوتا ہے جو ہم آرگنائز کریں اور فوڈ ڈرائیو بھی ہے اس میں جو فوڈ کی آن گوئنگ کلیکشن ہے اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیمینٹی پر ہیلپ کرتے رہیں اور है. یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اگلا پروجیکٹ جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ بلڈ ڈرائیو ول بی ون آف آر مینجیکٹ ان شاء چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت نکالا ہماری نیک تمنا دعائیں سب آپ کے ساتھ ہیں یہ کام کرتے رہیے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیجیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی مم. تو ماشاءاللہ ایک بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ تو بہت اچھا موضوع چل رہا ہے امتیاز صاحب بات ہم نے شروع کی ایک افسوسناک واقعے سے اس کے مضبوط پہ بات کی اور الٹیمیٹلی کہ یہ صادق صاحب ہم بات کو لے گئے اس طرف کہ بہرحال ایک خیر کی صورت نکلنی چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جو برج دا گیپ جو بات ہم نے کی تھی کہ جو خلیج آ جاتی ہے وہ خلیج انہیں چیزوں سے ختم ہوگی پھر جب کوئی اگر کہے گا یا میڈیا دکھائے گا کہ غلط تصویر تو وہ ایک شخص کہے گا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جن مسلمانوں کو میں جانتا ہوں وہ تو ایسے نہیں ہیں جن کے ساتھ میرا واسطہ ہے وہ تو ایسے نہیں ہے جن کو میں نے جن سے تجربہ کیا ہے وہ تو اس سے مختلف ہیں تو اس وقت جو کچھ غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہماری طرف سے ایک کوشش ہو جو اس تصویر کے غلط رنگ ختم کیے جائیں اور حقیقی تصویر دکھائی جائے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان ہوں خواتین ہوں یا انسانی حقوق کی تنظیم ہو یا ہیومینٹی فرسٹ جیسے ادارے ہوں جو افریقہ میں جاتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں جا رہے ہیں پاکستان میں جا رہے ہیں دنیا کے اور ممالک میں ڈسپنسریز اسکولس کنویں کلینکس ہاسپٹلس شیلٹر بسیز الحمد للہ بہت سارے بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے شروع کیے میں ہیں اور ان کو آگے لے کے بڑھ ہیں بحثیت امام ایک مسجد ہے ہمارے پاس اس, اس مسجد کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد بھی جو اسلام کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے جسے اوپن ہاؤس کا ذکر کیا تھا اس غلط فہمی کو ختم کرنے کا باعث بننا چاہیے تو آپ بھی ماشاءاللہ ایک امام ہے ایک مسجد آپ کے پاس بھی موجود ہے ایسے کیا کوششیں کرتے ہیں کچھ بتائیے تھوڑا سا ہمیں جی اس حوالے سے میں ایک پروگرام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج ہی ہماری مسجد بیت الحمد مسی ساگا میں منعقد ہوا اس پروگرام کی تھیم تھی پش بیک دا ڈارکنس پش بیک دا ڈارکنس اور اس میں ہم نے مختلف مذاہب کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور اپنے مذہب کے حوالے سے آپ کا مذہب جو امن کی تعلیم دیتا ہے جی اس کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے کیونکہ بنیادی طور پر اگر ہم کسی بھی مذہب کو دیکھیں تو ہر مذہب کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جو انسانیت ہے اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا جائے امن کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے جو ایکسٹریمیسٹ پہلو لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کو کس طرح ہم نے ٹیکل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پروگرام تو پچھلے ایک دو ماہ سے ہم نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ یہ پروگرام اس طرح ہوگا اور جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ پرسوں جو افسوسناک واقعہ نیوزی لینڈ میں ہوا ہے جی اس کی وجہ سے مزید لوگوں نے اس میں انٹرسٹ دیا اور پہلے بھی مختلف مذاہب کے لوگوں کی طرف سے پیغامات آ رہے تھے کہ ہم مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہیں یہ جو استعمف کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو آج پروگرام ہوا ہے اس میں اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا ٹرن آؤٹ ہوا ہے تقریباً نو یا دس مذاہب کے جو نمائندگان تھے انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اللہ اور ہر کوئی مذہب کا جو نمائندہ تھا اس نے اپنے اپنے سب سے پہلے تو سب جو بھی پوڈیم پہ آیا اس نے پہلے یہ بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں یہ جو ہوا بہت برا ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہر مذہب جو ہے وہ کس طرح امن کی تعلیم دیتا ہے پھر اپنے مذہب کے حوالے سے وہاں پر یہودی مذہب والے بھی تھے عیسائی بھی تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے زرو بھی تھے تو اللہ! اس طرح کے جو مین مذاہب ہیں ان سب کے نمائندگان تھے تو کچھ سننے والے بھی تھے لوگ موجود تھے آ, اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پروگرام میں تقریباً تین سو کے قریب لوگ موجود تھے ماشا ماشا خواتین اللہ! بھی تھیں مختلف ایگزیبیشن بھی انہوں نے لگائے تھے ہر مذہب والوں نے ایک ٹیبل کے اوپر اپنے مذہب کے حوالے سے پیمفلیٹس وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں رکھی تھیں امن کی تعلیم کے حوالے سے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں بھی اپنا موقف بیان کرنے کی تفریق ملی اور ہم نے بھی ان سب کو بتایا کہ کس طرح اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے ٹھیک ہے کس طرح قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ امن کی تعلیم ہے کس طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی تعلیم دی اپنے پیروکاروں کو کس طرح بتایا کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا سلو کرنا ہے لوگوں کو مشکلات سے نکالنا ہے اور ان کی خیر خواہی کے لیے جو کام بھی ہم کر سکیں وہ کام ہم نے کرنا ہے تو یہ تین سو لوگ اور دس جو نمائندے تھے مذاہب کی سارے جماعت احمدیہ کی مسجد میں آئے تھے جی جی بالکل مسجد اچھا میں پروگرام ہوا جی اور اس کے علاوہ کچھ ایم پیز بھی تھے کچھ ایم پی پیز بھی تھے اور انہوں نے بھی جماعت کی اس پلیٹ پلیٹفارم کو سراہا کہ اس موقع پر جو کہ ایک نہایت ہی ایک سینسیٹیو وقت ہے مسلمانوں پہ خاص طور پر جی ہاں کس طرح جماعت نے لوگوں کو مسجد میں بلایا ہے اور امن کی تعلیم کے بارے میں بات کی ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ بات آپ نے کی ہے تو ایک امن کا پیغام اور مسجد سے جائے اس سے بہتر تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی اور بہت سے لوگ شامل ہوئے امید تو یہی ہے کہ وہ آج ایک صحیح تصویر اسلام کی لے کر گئے ہوں گے اور انہوں نے مسجد کے بارے میں بھی انہیں ایک اندازہ ہوا ہوگا کہ مسجد کیسا کیسی جگہ اور اس میں کیا کچھ کیا جاتا ہے <coughs> حافظ صاحب آپ کی طرف میں ہوں گا ایک سوال کے ساتھ اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ عمومی طور پر بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور ایک بات پھیلائی گئی ہے کہ اسلام میں یا قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قتل کر دو لوگوں کو اور اس طرف چلے جائیں لیکن جب ہم حقیقت دیکھتے ہیں دو ہفتے پہلے کی بات ہوگی کہ ایک ایک اور ریڈیو چینل پہ ایک پروگرام تھا جس میں مجھے شامل کیا گیا اور اس کا موضوع تھا سیکولرزم کے اوپر کہ مذہب اور ریاست کا کیا حق ہے تو جب مجھے موقع ملا تو میں نے انہیں یہ کوشش کی تھی بتانے کی کہ یہ موضوع دراصل مسلمانوں کا ہے ہی نہیں یہ پرابلم جو آئی تھی چرچ کی اور اسٹیٹ کی ایک اسٹرگل رہی ہے ایک ان کے درمیان کشمکش رہی بلکہ چرچ اور بادشاہت کہنا چاہیے دوسرے الفاظ میں اس میں اسٹیٹ بھی نہیں تھی اور وہ تجربے تھے جس سے مغرب نے مختلف باتیں سیکھیں اور ان کو پھر دنیا پہ لاگو کیا اور آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے آ کر کچھ اس طرح کی باتیں پھر کہنی شروع کر دیں کہ یہ نہیں کہ ریاست اور مذہب بلکہ یہ یہاں تک کہ نوزب اللہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں باقی رہی اب ہر سوال کے جواب موجود ہیں ہمارے پاس اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جبکہ اسلام ایک ایسا روشن خیال مذہب شروع میں آیا کہ جہاں مسلمانوں نے صرف دین میں ترقی یا روحانیت میں نہیں کی بلکہ بہت سے اسکالرس پیدا کیے اور جدید علوم کی جو بنیاد ہے یہ مسلمانوں نے دی دنیا میں کیمسٹری میں آپ دیکھ لیں یا فزکس میں دیکھ لیں یا طب کے میدان میں دیکھ لیں یا جیوگرافیہ کے میدان میں دیکھ لیں اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ یہاں آیا اور شروع ہوا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں جا کر آج آج کیا ضرورت ہے ہمیں دوبارہ سے کہ ان چیزوں کی طرف ہم واپس آئیں اور ایک ایک حقیقی معاشرہ ہم لے کر آئیں <تصفح> سفی صاحب آ, ہم آ, ہم نے اپنے پروگرام میں جو مختلف ابھی آ, ہمارے کالرز بھی شامل ہوئے انہوں نے جی. بھی بات کی اس کی آ, اس کی میں ایک پہلے قرآن آیت سے ایک بات پیش کرتا ہوں جی. اور پھر اس بات کو کنیکٹ اس سے میں جو کالرز نے بات کی وہ جی. زیادہ جی. واضح طور پہ سامنے آئے گی فرمایا داتا فرماتا ہے کنتم تم خیر امتن اخرجہ سے کہ تم ایسی خیر امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو پیدا کی گئی ہو اب یہ خیر امت جو ہے وہ لوگوں کا فائدہ کیسے کیسے کر رہی ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیومینٹی فرسٹ کے جو آ, آ, وہ مختلف اسکیمیں ہیں مختلف طریقے ہیں اس سے ان کی خدمت کر رہی ہے اب اس اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک انسانیت کی خدمت کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے جی ہم اگر اس بات کی طرف جائیں کہ اس کا اس کو ضرور ہم انسان انسان کی اس مسائی کو مسلمانوں کی اس مسائی کو دور کر کے ضرور ان کو سیکولرزم کی طرف لے کے جائیں یا مذہب سے انہیں دور لے کے جائیں تو یہ ایک اہم احمق اہم بات ہوگی بلکہ اصل تصویر جو نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ خیر امت یہ جو خیر امت ہے جی اس کا اس کا جو لوگوں کا فائدہ ہے جو ان نے میں ایکسلنس کی جی یا لوگوں کو لوگوں کے فائدے کے لیے مختلف علوم ایجاد کیے ان کے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کے اوپر کوئی لیبر لگا کر کہ دیکھو تم مسلمان ہو تو یہ،, یہ کیسے تم اس کو اپنے ملک کے ساتھ کیسے چلاؤ گے ملک کی محبت کو کیسے چلاؤ گے تمہارا تعلیم یہ ہے حالانکہ تعلیم تو اتنی بہترین اور مذہب کو اتنا آ... انسان کو اتنا بہترین بنانے والی کہ وہ لوگوں کے فائدے میں ہی کام کرنے والی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب جب یہ جو جتنی باتیں ہم نے کی ہیں ابھی تک اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی بہت زیادہ ہے کہ ہم بات وحدت کے اوپر آپ نے بات کی تھی ٹھیک ہے جو پیس سمپوزیم کی بات کی جو ہمیں ہمارے امام ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مصرور احمد صاحب خلیفۃ سیدہ اللہ تعالی بن عبنصر عزیز اے, نے بات بھی کی کہ دنیا میں ایک دفعہ پھر وحدت کی ضرورت ہے اور یہ وحدت ایک ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کو بھی مانا جائے جی خدائے واحد و یگانہ کو جب تک انسان نہیں مانتا تو وہ پھر اپنے آپ کو برابر نہیں سمجھتا اور اب بہت ساری یہ جی چیزیں ہوتی ہیں آج کی جو یوتھ ہے جو نوجوان نسل ہے ہم اپنی بات نہیں کرتے بلکہ عمومی طور پہ معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایک بڑا ابھام سا پایا جاتا ہے بہت سے لوگ ناؤزب اللہ ناوز بلّہ اس بات پر بھی ان کا اتفاق نہیں ہے کہ اف گاڈ ایگزسٹ or not جی یہ بات بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے یا فکشن ہے جی. یا کیا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے MSA کی بات کی بات کی جائے. جی. تو انہوں نے ایک پروگرام اس طرح کے بھی شروع کیا ہے اور گاڈ فیکٹ اور فکشن جی تو اس کی کچھ معلومات ہیں کچھ اس کے بارے میں, جی. بتائیں گے ہمارے سننے کو. میں جو پروگرام ہوا گوڈ فیکٹ اور فکشن جی اللہ تعالیٰ کے فرض ہے مجھے یہاں پہ اسلام کی نمائندگی کرنے کی توفیق ملی جی. آپ نے بھی سیکولرز سیکولرزم کی بات کر رہے تھے اور حافظ علی مرتضی صاحب بھی اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سیکولرزم عام ہو گیا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ مذہب کے خلاف ایک قسم کی نا جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اور مذہب کو لوگوں کی زندگیوں سے نکالنے کی ایک ایک قسم کی مہم ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں مشاہدہ کریں دنیا کے جو حالات yeah. ہیں جس طرح ہم مٹیریلزم کی طرف بھاگ, بھاگ رہے ہیں اور جس طرح کنزیومرزم yeah. ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا ہے سارا کچھ ہے تو اتنا مصروف کر دیا گیا ہے کہ انسان کی جو توجہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف نہیں آتی آج کل کے اگر کسی بچے سے بات کریں یوتھ سے بات کریں آپ اسپیشلی جو خاص طور پر ملینلز ہیں جی وہ تو ایک قسم کا فیشن سمجھتے ہیں کہ ہم مذہب سے مذہب سے کچھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے اور بعض تو اگر کسی مذہب سے ان کا تعلق بھی ہو تو وہ بتانا شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی مذہب سے ہمارا تعلق ہے اگر مذہب کو فالو بھی اگر وہ مذہب کو مانتے بھی ہوں تو کہتے ہیں کہ میں میں پریکٹس کرنے والا مسلمان نہیں ہوں یا یہ یہ بدقسمتی سے یہ آج کل کے دور میں آ گیا اور ہماری جو یوتھ ہے جو آج کل کے دور کی یوتھ ہے ملینلز ہیں ان کو خاص طور پر مذہب سے ایک کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کوئی ان سے دلچسپی نہیں ہے تو جب میں پروگرام کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کہا پتہ نہیں شاید بہت کم لوگ ہوں گے اس پروگرام پہ لیکن جو وہاں پہ میں جب گیا تو ہال میں صرف ایک دو لوگ تھے اور है. وہ بھی آرگنائزر تھے جل جل. تو میرے مجھے تاثر یہی تھا کہ شاید پندرہ سے بیس لوگ ہوں گے لیکن جو ہی جو ہی وقت قریب آتا گیا تو جی. وہ ہال بھرتا گیا جی. وہ اتنا ہال بھر گیا کہ جو سیڑھیاں تھیں وہاں پہ لوگ بیٹھے رہے اور پیچھے لوگ کھڑے رہے تین سو کے قریب لوگ تھے ہال کی شاید کیپیسٹی ایک سو کے قریب تھی تو یہ آپ تو سے لوگ بھرے ہوئے اور سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ جو کہنے کے لوگ کم تھے تو اس کے بارے میں معلومات اگر کسی کو چاہیے ہو تو میک ماسٹر کا اکاؤنٹ ہے جی آپ سوشل میڈیا پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کچھ تصاویر اور کچھ مزید تفصیلات تو, بھی تو اس میں عیسائی مذہب کی نمائندگی تھی اسلام کی نمائندگی تھی اور جو ان خاک کو اس کا نمائندگی کی توفیق میں دی اور ایک دہریہ تھا تو ان کی ہم تینوں کی تقاریر ہوئیں اور اس کے بعد سوال و جواب ہوئے سوال و جواب تو شاید تیس منٹ کی ہم نے اس کو وقت دیا وقت دیا ہوا تھا مقرر کیا ہوا تھا لیکن شاید وہ ایک گھنٹے سے اوپر چلا گیا سیشن uh, اور اس میں uh, یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج کل یہ جو واقعہ بھی ہوا جتنی uh, اسلام کے خلاف نفرت <coughs> ہے اس سوال و جواب کی محفل میں جی مجھے یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا کہ کتنی اسلام کے خلاف مذہب کے خلاف نفرت ہے لوگوں میں اور ان میں اکثر جو یہ نفرت اگلنے والے لوگ تھے وہ دہریے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے میں मैं, نے اتنا جتنے بھی ایونٹس کیے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیے کرنے کی میں نے اتنا ہاسٹائل کراؤڈ کبھی نہیں دیکھا بہت لوگ ہاسٹائل تھے اور وہ جیسے لڑنے کے لیے تیار ہیں اس طرح بلکہ بعض ایتھیس دہریے آئے انہوں نے شرٹ شرٹیں پہنی ہوئی تھی آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو بیکاز آئی گاڈ کہ میں جہنم میں جاؤں گا کیونکہ میں مذہب پہ یقین نہیں رکھتا بہرحال تو اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ کی اے, کے وجود اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں مجھے تقریر کرنے کی توفیق ملی اور اے, نقلی اور عقلی دلائل سے خدا تعالیٰ کی ذات کو ہستی کو ثابت کرنے کی توفیق ملی تو الحمد للہ بعض لوگ ہاسٹائل تھے ان کو تھوڑا سا میں نے اگریسیو اپروچ بھی لی اور ایک دو لوگ بلکہ آخر میں معذرت بھی کر کے گئے کہ ہماری جو اپروچ تھی سوال کرنے کی طرز تھی وہ غلط تھی تو ہم معذرت چاہتے ہیں اگر آپ کو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل کے دور میں اگر کوئی ایونٹ اٹینڈ کر رہے ہوں تو جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ فون پکڑتے ہیں انٹرنیٹ گوگل پہ ٹائپ کرتے دیا. ہیں اور جو اسلام کے خلاف جو گھسے پٹے اعتراضات ہوتے ہیں ان کو سامنے لے آتے ہیں جا. اور خود اس کی تحقیق نہیں کی ہوتی جا. تو ایک دو واقعات ایسے ہوئے اور میں نے آئی ان کو میں نے روک کے کہا کہ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ آپ نے تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ بڑے وسوخ سے میں نے پڑھا ہوا ہے تو میں نے کہا پھر اس کی اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیں آپ جی. سب کے سامنے تو انہوں نے ترجمہ پڑھنے سے گریز کیا تو میں نے کہا کہ اگر یہ اعتراض ہے اور آپ نے پڑھا ہے قرآن کریم موجود ہے تو آپ پلیز پڑھ دیں تو اس میں کیا ہے تو بہرحال انہیں کرتے کرتے جب پڑھا تو اعتراض تو کوئی بنتا نہیں تھا تو بہرحال یہی شخص تھے جو بعد میں معذرت بھی کر کے گئے تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں جو اسلام کے خلاف نفرت تو ہے ہی ہے مذہب کے خلاف نفرت ہے خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین نہیں رکھتے اور دکھ بھی ہوتا ہے لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ مسلسل اس کوشش میں لگے رہیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو کثرت سے مذہب سے دور جا رہے ہیں خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان نہیں ہے وہ واپس اسلام کی طرف آئیں قرآن اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین کرنا شروع کریں چلیے بہت بہت شکریہ جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو ایک نظم شروع میں ہم نے چلائی جی اور وہ اس میں بات ہی کی گئی کہ زندہ خدا پہ زندہ جی خدا سے دل جو لگاتے تو کیا خوب تھا تو اس میں جو تھوڑا سا ایک وار ہیں وہ ہم میں سے کچھ لوگ خود بھی ہیں کیونکہ ایک ناؤز بلّہ ناوز بلّہ ہم ایک ایسے خدا کو دنیا کے سامنے ہم میں سے کچھ لوگ چاہے وہ مسلمان بھی ہیں جو ایسے خدا کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ناوز بلّہ اب نہ سن سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے بول تو بالکل ہی نہیں سکتا لیکن وہ اگر سنتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو ہم نے بہت سے دروازے مذہب کے نام پر خود بند کرنے شروع کیے اور یہ نہیں سوچا کہ نہ تو ایسی کوئی بات قرآن کریم میں لکھی گئی ہے نہ ایسی کوئی بات احادیث میں آتی تھی جی. لیکن ہم نے اس کو بنیاد بنا لی اور اسی کو مذہب سمجھ لیا نقصان اس کا پھر آج یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ایک یوتھ یا ہمارا نوجوان وہ بہت ایک طرح سے اگریسو بھی ہو گیا ہے اور وہ چیلنج کر رہا ہے جی اور سفی صاحب صرف اگر دیکھا جائے جماعت احمدیہ کے قیام کا جو مقصد تھا اس جی میں سب سے بڑا بھاری مقصد یہی تھا حضرت اس مسیح ماحود و مہدی ماحود علیہ صاحب السلام جب کو جب اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا اس دور میں کہ آپ مسیح و مہدی ہیں تو اس وقت عام مسلمان اور خصوصا علماء اس بات کے اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خدا اب سنتا تو ہے لیکن بولتا نہیں بولتا ہے نہیں تو حضرت مسیح حضرت مسیح محدود علام نے فرمایا کہ نہیں اس میں مسلمان بھی شامل تھے مسلم علماء بھی شامل تھے جی آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نہ صرف سنتا ہے بلکہ بولتا بھی ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ کلیم بھی بناتا ہے اور فرمایا کہ اس کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہیں اور کوئی صفت بھی موتل نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ اور پھر یہ نہیں کہ صرف باتوں کی حد تک تھا حضرت مسیح محدود نے اپنی مثال خود پیش کی ٹھیک ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ خدا موجود ہے اور کس طرح خدا تعالیٰ مجھے مجھ سے کلام کرتا ہے تو آئے قادیان آئے اور قادیان میں رہے اور دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کلام سے نوازا ہے پھر یہ صرف نہیں کہ حضرت مسیمت علیہ صد کے انتقال کے بعد یہ اب یہ دروازہ بھی بند ہو گیا ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت جاری ہے اور یہ اراہی وعدے کے تحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی پیشگوئی کے مطابق ہے اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ منتخب کرتا ہے خلیفہ مناتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کو جو مستقبل کی خبریں ہیں ان سے آگاہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے صادق صاحب جماعت احمدیہ میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جس سے بھی آپ ذکر کریں پوچھیں تو وہ آپ سے یہ حلفن کہہ سکتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی ہم نے دعا کے لیے لکھا حضرت خلیفۃ المسیح کو اور کس طرح اللہ تعالی نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا تو یہ ایک زندہ تعلق ہے جو خلیفہ وقت کا اللہ تعالی سے ہے اور خلیفہ وقت یہ نہیں کہتے کہ صرف ان سے تعلق ہے بلکہ ہمیں اس بات کی بارہا توجہ دلاتے ہیں کہ ہم نے خدا تعالی کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کرنا ہے, ہے اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے ہیں اس کے مخلوق کے حقوق ادا کرنے ہیں اور جن ان کن راہوں پر چل کر ہم خدا تعالیٰ کے کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تو اسی بات پر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بھی بڑھ ہیں لیکن اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ہفتے کو جو اب ہفتہ آنے والا ہے تو اس دن تاریخ ہے تیئیس مارچ کی تو سامعین تیئیس مارچ سن اٹھارہ سو نواسی یعنی ایٹین ایٹی نائن وہ دن ہے تاریخ احمدیت میں جب حضرت بانی صرح علی احمدیہ نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تھی اور اس دن کو جماعت احمدیہ یوم مسیح معود علیہ صلاحۃ و کے طور پر مناتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ الہی وعدوں کے مطابق ایک مسیح جس نے آنا تھا وہ آیا اور اس نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو آج اللہ کے فضل سے ایک سو تیس سال اللہ کے فضل سے پورے ہونے والے ہیں اگر ہم دیکھیں ایٹین نائن سے لے کر آج تک تو ایک سو تیس سال سے اور یہی بات ہے کہ اگر یہ کسی جھوٹے کا کسی مفتری کا کسی کازب کا کام ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہوتا تو سامعین یہ آپ کو دعوت ہے سوچیں کہ وہ سلسلہ کب کا ناکام ہو چکا ہوتا تو ہم سے بہت سے لوگ یہ بات جو جماعت احمدیہ کو نہیں مانتے اور ان کی بنیاد صرف اس بات کے اوپر ہے کہ کیسے ایک شخص نے یہ کہا کہ اس کو اللہ نے نبی بنایا ہے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہم یہ بات کرتے ہیں سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات اگر آپ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں اور اس سے جو احادیث ہیں اس سے روایت کی بھی وہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا وعدہ کیا ہوا ہے تو اس وعدے کے موافق اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک شخص کو جس کا نام مرزا غلام احمد جو کہ قادیان میں مبوس ہوئے ان کو مسیح مانا ان کو مہدی مانا اور انہیں کی بات ہم نے کی ہے تو پروگرام کی اختتام کی طرف ہم بڑھنا ہیں صادق صاحب آپ کے پاس سے ایک سے دو منٹ ہیں اس پروگرام کو آج کے پروگرام کو اختتام کرنے کے لیے جی بات اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس زمانے میں بھی اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے تو اس بارے میں سید حضرت اقتص مسیح ماحول صلاحۃ وسلام فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے اسلام اس وقت موسا کا تور ہے جہاں خدا بول رہا ہے اور وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا آج وہ ایک مسلمان کے دل میں کلام کر رہا ہے تو خدا تعالیٰ ایک زندہ خدا کا تصور جو ہے جو کہ مسلمانوں میں گم ہو گیا تھا اسے دوبارہ حضرت تسم سہ ماود علیہ صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ وہ خدا جو پہلے بولتا تھا وہ اب بھی بولتا ہے بالکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سامین اس سوچ کے ساتھ آج کے پروگرام کے اختتام کرتے ہیں کہ آپ سوچئے غور کیجیے اور اللہ تعالیٰ پر جو حقیقی ایمان جو حقیقی توحید جو اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم پر اس توحید کے ساتھ کھڑے ہوں اپنا بہت خیال رکھیے گا ان شاء اللہ اگلے اتوار کو آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے سفیر راجپوت کو اجازت دیجئے اس سے پہلے میرے تمام مہمانان جو سٹوڈیوز میں ہیں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ مسئین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 دیا زندہ بار احمدی مدیयے مدیयے زندہ باد احمدی مدیयے مدیयے زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آج چکا آئے گا نہ اور کوئی اب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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی یا زندہ باد ahmadiyat zindabad حا <تصفيق> ل جن صحابہ کا میں ذکر کروں گا میں سے پہلا نام ہے حضرت صاحب بن عثمان رضو ان کا تعلق قبیلہ بنو جمعہ سے تھا اور آپ حضرت عثمان بن مضمون رضانوں کے بیٹے تھے آپ کی والدہ کا نام حضرت اولا بن تھے حکیم تھا اور ابتدائی اسلام ابتدا اسلام میں شروع میں ہی آپ مسلمان ہوئے تھے حضرت صاحب بن عثمان اپنے والد اور چچا حضرت کامہ کے ہم ہمراہ افشہ کی طرف ہجرت ثانیہ شریک, شریک تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت مدینہ کے بعد حضرت صاحب بن عثمان اور حضرت حادثہ بن سراکا انصاری کے درمیان مواقع قائم کروائی تھی ان کا ذکر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر انداز صحابہ میں کیا جاتا ہے حضرت صاحب بن عثمان وضبۂ پتر حضبۂ اہد وضبۂ خندق اور دیگر غزوات میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے غزوہ ابوات میں آ حضور صلی اللّہ علیہ و نے آپ کو مدینے کا امیر مقرر فرمایا تھا غزوہ بعات جو دو ہجری میں ہوئی ہے اس کے بارے میں زبرم صاحب نے لکھا ہے کہ الاول کے آخری ایام یا ربیع ثانی کے شروع میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے کوئی خبر موصول ہوئی جس پر آپ مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر خود مدینہ مدینہ سے نکلے اور اپنے پیچھے صاحب بن عثمان بن مزون کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا لیکن قریش کا پتہ نہیں چل سکا اور آپ کو آت تک پہنچ کر واپس تشریف لے آئے بہت مدینے سے قریب 48 میل کے فاصلے پر کبیلہ جوہینہ کے پہاڑ کا نام ہے حضرت صاحب بن عثمان جنگ جمامہ میں شامل تھے جنگ جمامہ حضرت ابو بکر رضی رجتا لانوں کے عہد خلافت میں بارہ ہجری میں ہوئی تھی اس میں آپ کو ایک تیر لگا جس کی وجہ سے بعد میں آپ کی وفات ہوئی <خخ> آپ کی عمر تیس سال سے کچھ اوپر تھی <خخ> اگلے صاحب ہی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت زمرہ بن عمر جوہانی حضرت زمرہ رضو کے والد کا نام عمر بن عدی تھا اور بعض آپ کے والد کا نام بشر بھی بیان کرتے ہیں اب قبیلہ بنو ز... آ... تریف کے حلیف تھے جب کہ بعض کے نزدیک قبیلہ بنو سا کے حلیف تھے جو کہ حضرت سعد بن عبادہ کا قبیلہ تھا حلیف یعنی ایک معاہدہ تھا ان کا آپس میں کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے گی ایک دوسرے کی مدد کی تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے علامہ ابن اسیر حفد القابا میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ بنو طریف بنو ساحدہ کی ہی ایک شاخ ہے حضرت زمرہ غزب بدر اور غزل عہد میں شریک ہوئے غزبۂ عہد میں آپ شہید ہوئے پھر جن صحافی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حساد بن سہیل حساد انصار میں سے تھے بعض نے آپ کا نام سعید بن سہیل بیان کیا ہے حضرت سعد وزبۂ بدر عہد میں شریک ہوئے آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حضیر تھا ان کا ذکر بس اتنا ہی ملتا ہے پھر حضرت سعد بن عبید ہیں صحابی جو بدری صحافی تھے ان کا ذکر کرتا ہوں حضرت سعت بن عبید غذبۂ عہد غزبۂ بدر عہد خندق سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے آپ کا نام سعید بھی بیان ہوا آپ قاری کے لقب سے مشہور تھے آپ کی کنیت ابو زید تھی سعد بن عبید کا شمار ان چار اسعد میں ہوتا ہے جنہوں نے انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن جمع کیا تھا <خصف> آپ کے بیٹے عمر بن سعد حضرت عمر کے زمانہ اخلاقت میں شام کے ایک حصے کے والی تھے ایک روایت کے مطابق حضرت سات بن عبید آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کبا میں امامت کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی دلعن ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس امامت پر معمور تھے حضرت سات بن عبید رضی اللہ عنہ ہجرت کے سولہویں سال جنگ کاتسیہ میں شہید ہوئے شہادت کے وقت آپ کی عمر چونسٹھ سال تھی عبدالرحمٰن بن ابو لیلہ سے روایت ہے کہ جنگ جیسر جو تیرہ ہجری میں ہوئی اس میں حضر سات بنوید شکست کھا کر مسلمان مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا واپس آئے پیچھے ہٹ گئے تھے تو حضرت عمر نے حضرت سات نے نوید سے فرمایا کہ ملک کے شام میں جہاد سے دلچسپی ہے سوال پوچھا وہاں مسلمانوں سے شدید خونریزی کی گئی ہے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا گیا اگر تمہیں شوق ہے تو پھر وہاں چلے جاؤ اور دشمن اس کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے دشمن ان پر دلیر ہو گئے ہیں حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ شاید آپ اپنے اوپر لگی شکست کی بدنامی کا داغ ہو سکیں کیونکہ یہاں جنگ جسے سے واپس آئے تو وہاں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا تو عمر نے آپ کو کہا کہ اگر اس بدنامی کا شکست کا داغت ہونا ہے تو وہاں بھی جنگ ہو رہی ہے شام کی طرف فرساد نے عرض کیا نہیں میں سوائے اس زمین کے اور کہیں بھی جاؤں گا جہاں سے میں بھاگا ہوں یہ واپس آیا ہوں نہ کہاں اور ان دشمنوں کے مقابل پر ہی نکلوں گا جنہوں نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کیا یعنی وہ رات یہ تھی کہ لڑائی میں وہ غالب آ گئے چنانچہ حضرت سعت بن عبید کادسیہ آئے اور وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے عبدالرحمٰن بن لیلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعت بن عبید نے لوگوں سے واز کیا اور کہا کہ کل ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کل ہم شہید ہوں گے لہٰذا تم لوگ نہ ہمارے بدن سے خون دھونا اور نہ سوائے ان کپڑوں کے جو ہمارے بدن پر ہیں کوئی اور کفن دینا جنگ جسر کی کچھ تفصیل ایک گزشتہ خطے میں, میں میں نے بیان کی تھی اس حوالے سے کچھ اور تو بیان کر دیتا ہوں جیسا کہ بتایا میں نے کہ جنگ جسر تیرہ ہجری میں دریائے فرات کے کنارے مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی اور مسلمانوں کی طرف سے لشکر کے سپہ سلار حضرت ابو عبید سخفی تھے جبکہ ایرانیوں کی طرف سے بہمن جادویا جادویا سپہ سلار تھا مسلمان فوج کی تعداد دس ہزار تھی جبکہ ایرانیوں کی تعداد فوج میں تیس ہزار فوجی اور تین سو ہاتھی تھے دریائے فرات کے درمیان میں حائل ہونے کی وجہ سے یعنی بیچ میں دریائے فرات آ تھا اس وجہ سے دونوں گروہ کچھ عرصے تک لڑائی سے رکے رہے یہاں تک کہ فریقین کے باہمی رضامندی سے فرات پر جسر یعنی ایک پل تیار کیا گیا اسی پل کی وجہ سے اس کو جنگ جسر کہا جاتا ہے جب پل تیار ہو گیا تو باہمن نے نہ عبید کو کہلا بھیجا کہ تم دریا عبور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہمیں عبور کرنے کی اجازت ہوگی حضرت ابو عبید کی رائے تھی کہ مسلمانوں کی فوج دریا عبور کر کے مخالف روہ سے جنگ کرے جبکہ لشکر کے سردار جن میں حضرت سلیط بھی تھے اس رائے کے خلاف تھے لیکن حضرت ابو عبید نے دریائے افراد کو عبور کر کے اہل فارس کے لشکر پر حملہ کر دیا تھوڑی دیر تک لڑائی ایسے ہی چلتی رہی کچھ دیر بعد بہمن جادویہ نے اپنی فوج کو منتشر ہوتے دیکھا دیکھا کہ ایرانیوں کی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے اس نے ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کا حکم دیا ہاتھیوں کے آگے بڑھنے سے مسلمانوں کی صفے بے ترتیب ہو گئیں اسلامی لشکر ادھر ادھر ہٹنے لگا حضرت ابو عبید نے مسلمانوں کو کہا کہ اے اللہ کے بندو ہاتھیوں پر حملہ کرو اور ان کی سونڈیں کاٹ ڈالو حضرت تو وہ عوید بھی کہہ کر خود آگے بڑھے اور ایک ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی باقی لشکر نے بھی یہی دیکھ کر تیزی دی سے لڑائی شروع کر دی اور کئی ہاتھیوں کی سونڈیں اور پاؤں کاٹ کر ان کے سواروں کو قتل کر دیا اتفاق سے حضرت وہ عوید ایک ہاتھی کے سامنے آ گئے آپ نے وار کر کے اس کی سونڈ کاٹ دی مگر آپ کے اس ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ گئے اور دب کو شہید ہو گئے حضرت وہ کی شہادت کے بعد سات آدمیوں نے باری باری اسلامی جھنڈا سنبھالا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے آٹھویں شخص حضرت مصنف تھے جنہوں نے اسلامی جھنڈے کو لے کر دوبارہ ایک جوش حملے کا ارادہ کیا لیکن اسلامی لشکر کی صفحیں بے ترتیب ہو گئی تھیں اور لوگ مسلسل سات امیروں کو شہید ہوتے دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے تھے جبکہ کچھ دریا میں پوگ گئے تھے حضرت مصنع اور آپ کے ساتھی مردانگی سے لڑتے رہے بلاخر حضرت مصنف زخمی ہو گئے اور آپ لڑتے ہوئے دریائے افراد قبول کر کے واپس آ گئے. اس واقعہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کے چار ہزار آدمی شہید ہوئے جبکہ ایرانیوں کے چھ ہزار فوجی مارے گئے <تصفح> بہرحال یہ جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ ایرانیوں کی طرف سے بار بار حملے ہو رہے تھے اور ان حملوں کو روکنے کے لیے یہ اجازت لے گئی تھی کہ جنگ کریں حضرت پھر جنصابی کا ذکر ہے حضرت سحل بن عتیق ان کا نام سہیل بن سہیل بھی بیان کیا جاتا ہے ان کی والدہ کا نام جمیلہ بنتے القمہ تھا حضرت سحل بن عطیق ستر انصار کے ساتھ بیتے اقبا ثانیہ میں شامل ہوئے اپنے غلبہ بدر اور عہد میں شامل ہونے کی شہادت پائی پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سہیل بن رافع حضرت سہیل کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا وہ زمین جس پر مسجد نبی تعمیر ہوئی وہ آپ اور آپ کے بھائی حضرت سہیل کی ملکیت تھی آپ کی والدہ کا نام ذہیبہ بنتسال تھا حضرت سہیل غزبۂ بدر عہد اور خندق سمیت تمام وضوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراش شامل ہوئے اور حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے حض مسلم آؤد نے جو تعریف نمایاں پیش کرتا ہوں اب لکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر ٹھہریں جس جس گلی میں سے آپ کی اونٹنی گزرتی تھی اس گلی کے مختلف خاندان اپنے گھروں کے آگے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارا مال ہے اور یہ ہماری جانیں ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ اور ہم آپ کی حفاظت کرنے کے قابل ہیں آپ ہمارے ہی پاس ٹھہریں بعض لوگ جوش میں آگے بڑھتے اور آپ کی اونٹنی کی باگ پکڑ لیتے تھے تاکہ آپ کو اپنے گھر میں اتاروالیں مگر آپ ہر ایک شخص کو یہی جواب دیتے تھے کہ میرے اون... میری اونٹنی کو چھوڑ دو یہ آج خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے جو اس کو حکم ہوگا یہی سمجھو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گی یہ وہیں کھڑی ہوگی جہاں خدا تعالیٰ کا منشا ہوگا آخر مدینے کے ایک سرے پر بنون مجار کے یتیموں کے ایک زمین کے پاس جا کر موٹنی ٹھہر گئی آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ یہی منشا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں ٹھہریں پھر فرمایا یہ زمین کس کی ہے زمین کچھ یتیموں کی تھی ان کا ولی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یار رسول اللہ یہ فلاں فلاں یتیم کی زمین ہے اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے آپ نے فرمایا ہم کسی کا مال مفت نہیں لے سکتے آخر اس کی قیمت مقرر کی گئی اور آپ نے اس جگہ پر مسجد اور اپنے مکانات بنانے کا فیصلہ کیا حضرت شیر صاحب نے اس کی تفصیل خاتمہ نبین میں کچھ اس طرح لکھی ہے کہ مدینہ کے قیام کا سب سے پہلا کام مسجد نبی کی تعمیر تھا جس جگہ آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی وہ مدینہ کے دو مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی جو حضرت اسد بن زرارہ کی نگرانی میں رہتے تھے یہ ایک افتادہ جگہ تھی یعنی کہ بالکل بنجر غیر آباد جگہ تھی جس کے ایک حصے میں کہیں کھجور کے درخت تھے اکا دکا درخت لگے ہوئے تھے اور دوسرے حصے میں کچھ کھنڈرات وغیرہ تھے گرے ہوئے مکان تھے کھنڈر تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا اور دس دینار میں یہ جگہ خرید لی اور جگہ کو ہموار کر کے اور درختوں کو کاٹ کر مسجد نبی کی تعمیر شروع ہو گئی ایک روایت کے مطابق یہ رقم جو تھی زمین کی حضرت اوقہ صدیق اللہ عنہ نے ادا کی تھی <clears throat> پھر لکھتے ہیں کہ جگہ ہموار کر کے اور درختوں کو کاٹ کر مسجد النبی کی تعمیر شروع ہو گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگتے ہوئے سنگت بنیاد رکھا اور جیسا کہ کباب کی مسجد میں ہوا تھا صحابہ نے نماروں اور مزدوروں کا کام کیا جس میں کبھی کبھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرکت فرماتے تھے بعض اوقات اینٹیں اٹھاتے ہوئے صحابہ است عبد بن رواحہ انصاری کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ حاضل ہمال و لا مالا خیبر حاضہ ابرو ربنا و اطھر یعنی یہ بوجھ خیبر کے تجارتی مال کا بوجھ نہیں ہے جو جانوروں پر لت کر آیا کرتا ہے بلکہ اے ہمارے مولا یہ بوجھ تقوی اور تہارت کا بوجھ ہے جو ہم تیری رضا کے لیے اٹھاتے ہیں اور کبھی کبھی صحابہ کام کرتے ہوئے عبداللہ بن رواح کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ اللہم ان عمہ انََََََََََََََََََََ اجر الآخرہ فرحم النصارہ المہاجر یعنی اے ہمارے اللہ اصل اجر تو صرف آخرت کا اجر ہے پر تو اپنے فضل سے انصار اور مہاجرین پر اپنی رحمت نازل فرما جب یہ صحابہ شعر پڑھتے تھے یہ شعر پڑھتے تھے یا اشعار پڑھتے تھے تو بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا دیتے تھے اور اس طرح ایک لمبے عرصے کی محنت کے بعد یہ جی مسجد مکمل ہوئی مسجد کی عمارت پتھروں کی سلوں اور اینٹوں کی تھی جو لکڑی کے کھمبوں کے درمیان چنی گئی تھی اس میں رواج تھا مضبوط عمارت کے لیے کہ لکڑی کے لوگ کھڑے کر کے کھمبے بنا کر یا پیلر بنا کر اس کے اندر یہ دواریں اینٹیں اور مٹی لگائی جاتی تاکہ مضبوطی قائم رہے یہ سٹرکچر اس کا ہوتا تھا اور چھت پر کھجور اور تنے اور, اور شاخیں ڈالی گئی تھیں مسجد کے اندر چھت کے سہارے کے لیے کھجور کے ستون تھے اور جب تک ممبر کی تجویز نہیں ہوئی جہاں آمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر جہاں کھڑے ہو کے اب پتیا کرتے تھے انہی ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے وقت ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے مسجد کا فرش کچا تھا اور چونکہ زیادہ بارش کے وقت چھت ٹپکنے لگتی تھی اس لیے ایسے اوقات میں فرش پر کیچڑ ہو جاتا تھا چنانچہ اس تقریف کو دیکھ کر بعد میں کنکریوں کا فرش بنوا دیا گیا چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے گئے شروع شروع میں مسجد کا روخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا تھا لیکن تحویل قبلہ کے یہ رخ بدل دیا گیا ہے مسجد کی بلندی اس وقت دس فٹ یعنی ہائی چھت جو تھی دس فٹ کی اونچی تھی اور طول ایک سو پانچ فٹ لمبائی ایک سو پانچ فٹ تھی اور عرض نوے فٹ کے قریب تھا چڑائی جو تھی نبے فٹ تھی لیکن بعد میں اس میں توسیع کر دی گئی یہ جو بھی جو ایک سو پانچ فٹ اور نوے فٹ کا رقبہ بنتا ہے تقریباً پندرہ سولہ سو نمازیوں کے لیے یہ جگہ بنتی ہے مسجد کے گوشے میں ایک چھت دار چموترا بنایا گیا تھا جسے صفحہ کہتے تھے یہ کہ ان غریب مہاجرین کے لیے تھا جو بے گھر بار تھے جن کے گھر کوئی نہیں ہوتا تھا یہ لوگ یہیں رہتے تھے اور اسات و صفحہ کہلاتے تھے ان کا کام گویا دن رات آ حضرت صلی اللّہ علیہ و کی صحبت میں رہنا عبادت کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا تھا ان لوگوں کو کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خبر گیری فرماتے تھے اور جب کبھی آپ کے پاس کوئی ہدیہ وغیرہ آتا تھا یا گھر میں کچھ ہوتا تھا تو ان کا حصہ ضرور نکالتے تھے کھانا پینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے ان لوگوں کا بلکہ بعض اوقات خود فاقہ کرتے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقہ کرتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ صاف و صفحہ کو بھجوا تھے انصار بھی ان لوگوں کی مہمان نوازی میں حت المقدور مصروف رہتے تھے اور ان کے لیے کھجوروں کے خوش لا کر مسجد میں لٹکا دیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی حالت تنگ رہتی تھی اور بسا اوقات فاقے تک نہ پہنچ جاتی تھی اور یہ حالت کئی سال تک جاری رہی حتیٰ کہ کچھ تو مدینہ کی آبادی کی وسط نتیجے میں ان لوگوں کے لیے کام نکل آیا مزدوری وغیرہ ملنے لگ گئی اور کچھ قومی بیت المال سے امداد کی صورت پیدا ہو گئی حالات بہتر ہوئے تو ان کی مدد ہونے لگ گئی مسجد کے ساتھ ملحک طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہائشی مکان تیار کیا گیا تھا مکان کیا تھا ایک دس پندرہ فٹ کا چھوٹا سا حجرہ تھا اور اس ہوجرے اور مسجد کے درمیان ایک دروازہ گیا تھا. جس میں سے گزر کر آپ نماز وغیرہ کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شادیاں کیں تو اسی وجرے کے ساتھ ساتھ دوسرے حجرات بھی تیار ہوتے گئے اور مسجد کے آس پاس باز اور صحابہ کے مکانات بھی تیار ہو گئے یہ تھی مسجد نبوی جو مدینے میں تیار ہوئی اور اس زمانے میں چونکہ اور کوئی پبلک ایس عمارت ایسی نہیں تھی جہاں قومی کام سے انجام دیے جاتے اس لیے ایوان حکومت کا کام بھی یہی مشرق دیتی تھی یہی دفتر تھا یہی پورا سیکرٹیریٹ تھا حکومت کا یہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی یہی تمام قسم کے مشورے ہوتے تھے یہی مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا تھا یہی سے احکامات صادر ہوتے تھے یہی قومی مہمان خانہ تھا یعنی کہ جو مہمان خانہ تھا وہ بھی یہی تھا مسجد تھی. اور ہر کام جو تھا قومی اس کو اسی مسجد میں انجام دیا جاتا تھا اور ضرورت ہوتی تھی تو اسی سے جنگی قیدیوں کا ہفس کا کام بھی لیا جاتا تھا یعنی یہیں جنگی قیدی بھی رکھے جاتے تھے مسجد میں اور بہت سارے قیدی ایسے بھی تھے جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے عبادت کرتے اور آپس کی محبت پیار تو ان میں سے پھر مسلمان بھی ہوئے بہرحال اس کے بارے میں سر ولیم یور اس بھی ذکر کرتا ہے لکھتا ہے جو ایک مستشرک ہے اور بہت ہی کافی خلاف بھی لکھتا ہے اسلام کے خلاف بھی آنسنوں خلاف بھی لیکن یہاں اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ گو یہ مسجد سامان تعمیر کے لحاظ سے نہایت سادہ اور معمولی تھی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اسلامی تاریخ میں ایک خاص چاند رکھتی ہے رسول خدا اور ان کے اصحاب اسی مسجد میں اپنے وقت کا بیشتر حصہ گزارتے تھے یہیں اسلامی نماز کا باقاعدہ باجماعت صورت میں آغاز ہوا یہیں تمام مسلمان جمعہ کے دن خدا کی تازہ وہی کو سننے کے لیے معتبانہ اور مرعوب حالت میں جمع ہوتے تھے یہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فتوحات کی تجاویز پختہ کیا کرتے تھے یہی وہ ایوان تھا جہاں مفتو اور طائب قبائل کے وفود ان کے سامنے پیش ہوتے تھے یہی وہ دربار تھا جہاں سے وہ شاہی احکام جاری کیے جاتے تھے جو عرب کے دور دراز کونوں تک باغیوں کو خوف سے لرزا دیتے تھے اور بلاخر اسی مسجد کے پاس اپنی بیوی عائشہ کے حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی اور اسی جگہ اپنے دو خلیفوں کے پہلو کا پہلو وہ مدفون ہیں یہ مسجد اور اس کے ساتھ کے حجرے کا مویش سات ماہ کے عرصے میں تیار ہو گئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نئے مکان میں اپنی بیوی حضرت سودا کے ساتھ تشریف لے گئے بعض دوسرے مہاجرین نے بھی انصار سے زمین حاصل کر کے مسجد کے آس پاس مکانات تیار کر لیے اور جنہیں مسجد کے قریب زمین نہیں مل سکی انہیں دور دور مکان بنا لیے اور بعض کو انصار کی طرف سے بنے مکائے مکان م... بنے منائے مکان مل گئے بہرحال حضرت سہیل اور ان کے بھائی وہ خوش قسمت تھے جن کو اسلام کے اس عظیم مرکز میں اپنی زمین پیش کرنے کی تفیق ملی گئی <تصفح> پھر صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حرساد بن خیصماں حرساد بن خیصماں کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا آپ کی والدہ کا نام ہند بنت توس تھا حضرت ابو زیاح نعمان بن صابر جو کہ بدری صاحب ہی ہیں والدہ کی طرف سے آپ کے بھائی تھے آپ کی کلیت ابو خیسمہ اور ابو عبداللہ بیان کی جاتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن خیصمہ کے اور حضرت ابو سلمہ بن عبدالاسد کے درمیان مواقع کا احتماعی کیا حضرت سعد ان بارہ نوقبام ایسے نئے یعنی نتیبوں میں سے تھے جنہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اقوا ثانیہ کے موقع پر مدینہ کے مسلمانوں کا نقیب مقرر فرمایا تھا بارہ نقیب کس طرح مقرر ہوئے جو اس کی کچھ تفصیل اور ان نقیبوں کے نام اور کام کی بارے میں بتاتا ہوں جو سیر خاتون نبین میں شیر نے لکھا ہے کہ تیرہ نبی کے معذ الحجہ میں حج کے موقع پر اوس اور حضرت کے کئی سو آدمی مکے میں آئے ان میں سے ستر شخص ایسے شامل تھے جو ضیاء تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا آپ مسلمان ہونا چاہتے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ آئے تھے مصحف بن عمیر بھی ان کے ساتھ تھے مصحف کی ماں زندہ تھی اور گو مشرقہ تھی مگر ان سے محبت کرتی تھی جب اسے ان کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ان کو کہلا جا کہ پہلے مجھ سے آ مل جاؤ پھر کہیں دوسری جگہ جانا مصنف نے جواب دیا کہ میں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا آپ سے مل کر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پھر آپ کے پاس آؤں گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ سے مل کر ضروری حالات عرض کر کے پھر اپنی, پھر اپنی پھر اپنی ماں کے پاس گئے وہ بہت چلی بھونی بیٹھی تھی ان کو دیکھ کر بہت روئی بڑا شکوہ کیا مصح نے کہا ماں میں تم سے ایک بڑی اچھی بات کہتا ہوں جو تمہارے واسطے بہت مفید ہے اور سارے جھگڑوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس نے کہا وہ کیا ہے مصحف نے آہستہ سے جواب دیا کہ بس یہی کہ بت پرستی ترک کر کے مسلمان ہو جاؤ اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ وہ پکی مشکل تھی سنتے ہی شور مچا دیا کہ مجھے ستاروں کی قسم ہے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی اور اپنے رشتے داروں کو اشارہ کیا کہ مصحف کو پکڑ کر قید کر لیں مگر وہ بھاگ نہیں بھاگ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصحف سے انصار کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور ان میں سے بعض لوگ آپ سے انفرادی طور پر ملاقات بھی کر چکے تھے مگر چونکہ اس موقع پر ایک اجتماعی اور خلوت کی ملاقات کی ضرورت تھی یعنی علیحدہ ملاقات ہونی چاہیے تھی اس لیے مراسم حج کے بعد معاذ الحجیہ کی وستی تاریخ وغیرہ کی گئی اس دن نصف شب کے قریب یہ سب لوگ گزشتہ سال والی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملیں تاکہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ علیحدگی میں بات چیت ہو سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو تکلیف فرمائی کہ اکٹھے نہ آئیں بلکہ ایک ایک دو دو کر کے آئیں ہم دشمن کی نظر پڑ سکتی ہے اور وقت مقرر پر گھاٹی میں پہنچ اور اگر کوئی سویا ہوا ہے تو سوتے کو نا جگائیں اور نہ غیر غیر حاضر کا انتظار کریں چنانچہ جب مقررہ تاریخ آئی تو رات کے وقت جب کہ ایک تہائی رات جا چکی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ و اکیلے گھر سے نکلے اور راستے میں اپنے چچا باس کو ساتھ لیا جو ابھی تک اسلامی لائے تھے مشرق تھے مگر آپ سے محبت رکھتے تھے اور خاندان ہاشم کے رئیس تھے اور پھر دونوں مل کر اس گھاٹی میں پہنچے ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ انصاف بھی ایک ایک دو دو کر کے آ پہنچے یہ ستر اشخاص تھے اور اوس اور خدرت دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے سب سے پہلے عباس نے گفتگو شروع کی کہ اے خدرش کے یعنی مضرت عباس جو کہ اسلامی لائے تھے کہ اے خدرش کے گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں ایک معزز اور محبوب ہے اور وہ خاندان آج تک اس کی حفاظت کا ضامن رہا ہے اور ہر خطرے کے وقت میں اس کے لیے سینہ سفر ہوا ہے مگر اب محمد کا ارادہ اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے پاس چلے جانے کا ہے سو اگر تم اسے اپنے پاس لے جانے کی خواہش رکھتے ہو تو تمہیں اس کی ہر طرح حفاظت کرنی ہوگی اور ہر دشمن کے سامنے سینہ سے پر ہونا پڑے گا اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو بہتر اور نابی ابھی سے صاف صاف جواب دے ہو کیونکہ صاف صاف اچھی ہوتی ہے برآ بن مارول جو انصار کے قبیلے کے ایک ممر اور باسر بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ عباس ان تمہاری بات سن لی ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے کچھ فرما ہے اور جو ذمہ داری ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ بیان فرمائیں اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی جاند آیات تلاوت فرمائیں اور پھر ایک مختصر تقریر میں اسلام کی تعلیم بیان فرمائی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لیے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح اگر ضرورت پیش آئے تو میرے ساتھ ہی معاملہ کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر ختم کر چکے تو بھرا بن معرول نے عرب کے دستور کے مطابق آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا یا رسول اللہ ہمیں اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کے حق اور صداقت کے ساتھ محبوس سروایا ہے کہ ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے ہم لوگ تلواروں کے سائے میں پلے ہیں اور ابھی <تصفيق> بات یہ کہہ ہی رہے تھے ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابو الحسن بن طیحان ایک اور شخص میں بیٹھا تھا ان کی بات کاٹ کر اس نے کہا کہ یار اللہ یار رسول اللہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے کہ یسرف کے یہود کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں پرانے تعلقات ہیں آپ کا ساتھ دین سے منقطع ہو جائیں گے ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن میں واپس تشیف لے آئیں اور ہم نہ ادھر کے ادھر کے رہیں اور نہ ادھر کے رہیں آپ صلی اللہ وسلم نے ہنس کے فرمایا کہ نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا تمہارا خون میرا خون ہوگا تمہارا دوست تمہارے دوست میرے دوست اور تمہارے دشمن دشمن اس پر عباس بن عبادہ انصاری نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈال کر کہا کہ لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ صحتوں پہ مان کے کیا مانی ہے اس کا یہ مطلب ہے اب تمہیں ہر عصب و ہر کالے گورے کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہر شخص جو آنکھ اور سبزی مخالفت کرے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا اور ہر قربانی کے لیے ماتہ رہنا چاہیے لوگوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں مگر یا رسول اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا پھر لوگوں نے آنسر سے پوچھا کہ ہم تو سب کچھ کریں گے یہ کہ ہمیں کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خدا کی جنت ملے گی جو اس کے سارے انعاموں میں سے بڑا انعام ہے سب نے کہا کہ ہمیں یہ سودا منظور ہے یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں آپ نے اپنا دس مبارک آگے پڑھایا اور یہ ستر جانثاروں کی جماعت ایک دفاعی معاہدے میں آپ کے ہاتھ پر پک گئی اس بیعت کا نام بیعت اقبا ثانیہ ہے جب بیعت ہو چکی تو آپ صلی اللہ و سلّم سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے بارہ نقیب چنے تھے جو موسا کی طرف سے ان کی ان کے نگران اور محافظ تھے میں بھی تم میں سے بارہ نقیب مقرر کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے نگران اور محافظ ہوں گے اور وہ میرے لیے عیسیٰ کے ہوواریوں کی طرح ہوں گے اور میرے سامنے اپنی قوم کے متعلق جواب دہ ہوں گے بس تم میں تا, تم مناسب لوگوں کے نام تجویز کر کے میرے سامنے پیش کرو چنانچہ بارہ آدمی تجویز کیے گئے جنہیں آپ نے منظور فرمایا اور انہیں ایک ایک قبیلے کا نگران مقرر کر کے ان کے فرائض سمجھا دیے اور بعض قبائل کے لیے آپ نے دو دو نقی مقرر فرمائے بہرحال ان بارہ نقیبوں کے نام یہ ہیں اسد بن زرارہ اسید بن حزیر ابو الحسن مالک بن طان سعت بن عبادہ برار بن معروف عبداللہ بن روحہ عبادہ بن سامد سعد بن ربی رافع بن مالک عبداللہ بن امر اور سعد بن خیسمہ جن کا ذکر چل رہا ہے یہ بھی ان نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے سعد بن خیسمہ اور منظر بن منظر بن امر حجرت مدینہ کے وقت کبا میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہر کے گھر قیام فرمایا اس ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن خیصمہ کے گھر قیام فرمایا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت کلثوم بن ہر کے گھر بھی تھا لیکن جب آپ ان کے گھر سے نکل کر لوگوں میں بیٹھتے تو وہ حضرت سات دن خیسمہ کے گھر تشریف فرما ہوا کرتے تھے بیت وقت اقبا کے بعد جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بن عمیر کو مدینہ کے مسلمانوں کی تربیت کے لیے بھجوایا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے آپ سے نماز جمعہ کی اجازت چاہی اس پر آپ نے انہیں اجازت دی اور جمعہ کے متعلق ہدایت فرمائی چنانچہ اس ہدایت کی ہدایات کے متحد مدینہ میں جو پہلا جمعہ ادا کیا گیا وہ حضرت سعت بن خیسمہ کے گھر ادا کیا گیا یہ حوالہ طبقات القبرہ کا ہے حضرت سعت بن خیشمہ کا کباب میں ایک کنواں تھا جسے الغرس کہا جاتا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے پانی پیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے چشموں میں سے ہے اور اس کا پانی بہترین ہے یعنی بہت اچھا میٹھا ٹھنڈا پانی تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بیرے غرض سے ساتھ مشکل دلا اس کے پانی سے مجھے غسل دینا ابو جعفر محمد بن علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ غسل دیا گیا آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے قمیض میں ہی غسل دیا گیا حضرت علی یعنی قمیض دن تو آئی گئی تھی حضرت علی حضرت عباس اور حضرت فضل نے آپ کو غسل دیا اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید حضرت شکران اور حضرت اوس بن قولی قولی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں شریک تھے قریش کے مظالم سے تانگا آ کر مدینہ ہی جد کرنے والے بہت سارے مسلمانوں کی پہلی منظر عموماً حضر سات دن خاص قیسمہ کا گھر ہوا کرتی تھی جو لوگ عید کر کے آتے تھے وہ حضرت سات دن خیشمہ کا گھر ٹھہرا کرتے تھے مثلاً حز حمزہ ان میں سب کا ذکر نام جو ہیں ملتے ہیں یہ ہیں حز حمزہ حضید ابو کبشا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام تھے جو حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ جب ہجرت کی ان کی انہوں نے تو حضرت سات بن خیشمہ بیٹھے تھے سلیمان بن عبان روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے تو سات بن خیسمہ اور آپ کے والد دونوں نے آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باد عرض کی کی گئی کہ دونوں باپ بیٹا گھر سے نکل رہے ہیں اس پر آپ نے ہدایت فرمائی کہ ان دونوں میں سے صرف ایک جا سکتا ہے وہ دونوں قرآن اندازی کرنے لیں حضرت خیشمہ نے اپنے بیٹے ساتھ سے کہا کہ ہم میں سے ایک ہی جا سکتا ہے تم ایسا کرو کہ عورتوں کے پاس رک جاؤ وہاں نگرانی کے لیے حفاظت کے لیے حضرت سعد نے کہا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو ترجیح دیتا لیکن میں خود شہادت کا تلوگار ہوں اس پر ان دونوں نے قرآن اندازی کی تو قرآہ حضرت سعد کے نام نکلا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلیمساد بدر کے لیے نکلے اور جنگ بدر میں شہید ہو گئے آپ کو امر بن ابد نے شہید کیا اور ایک کال کے مطابق توائمہ بن ادی نے آپ کو شہید کیا تھا توائمہ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں اور عمر بن ابد کو حضرت علی نے جنگ خندق میں قتل کیا تھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کے روز جب دن چڑھ گیا اور مسلمان اور روایت یہ ہے مسلمان اور کفار کی صفحیں وہاں مل گئیں یعنی جنگ شروع ہو گئی تو میں ایک آدمی کے تاکوں میں نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ریت کے ٹیلے پر حضرت سات بن خیسمہ ایک مشرق سے لڑ رہے ہیں جہاں تک کہ اس مشرق نے حضرت سعت کو شہید کر دیا وہ مشرق لوہے کی ذرائع میں ملکوس گھوڑے پر سوار تھا پھر وہ گھوڑے سے نیچے اترا اس نے مجھے پہچان لیا تھا لیکن میں اسے نہ پہچان سکا اس نے مجھے لڑائی کے لیے لنکارا میں اس کی طرف आगे جب وہ آگے हमला करने مجھ پر حملہ کرنے لگا تو میں نیچے کو پیچھے ہٹتا ہٹا تاکہ بلندی سے میرے قریب آ جائے دادا ہو لڑائی کا اصول ہے नीचे آئے اور قریب آ جائے کیونکہ مجھے یہ ناگوار گزرا کہ وہ بلندی سے مجھ پر تلوار سے بار کرے جب میں کہتے ہیں پیچھے اٹھ رہا تھا اس طرح، تب وہ بولا کہ اے ابن ابھی طالب کیا بھاگ رہے ہو تو میں نے اسے کہا کہ قریب المفرب نے مفررب نشتر نسترا قریب الفر مفرر مفررب نشترا کہ استرا کے بیٹے کا بھاگ جانا قریب ہے یعنی کہ ناممکن ہے یہ اشتراک ایک محاورہ بن گیا تھا اربوں میں کیونکہ ایک, وہ کہتے ہیں لکھا ہے تاریخ میں ایک ڈاکو تھا جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے آتا تھا لوگ اس پر حملہ کرتے تھے تو بھاگ جاتا لیکن اس کا بھاگنا عرضی ہوتا تھا پھر وہ جلدی موقع پا کر دوبارہ حملہ کر دیتے تھے بس یہ بطور کا پرمیشن استعمال ہونے لگا تھا کہ پیچھے ہٹو دا پیش کے لیے اور پھر حملہ کرو حضلط کہتے ہیں جب میرے قدم جم گئے اور وہ بھی میرے قریب پہنچ گیا اس نے اپنی تلوار سے مجھ پر حملہ کیا جسے میں نے اپنی ڈھال پر لیا اور اس کے کندھے پر اس زور سے وار کیا کہ میری تلوار اس کی ذرا کو چیٹتی ہوئی نکل گئی مجھے یقین تھا کہ میری تلوار اس کا خاتمہ کر دے گی کہ اپنے پیچھے سے مجھے تلوار کی چمک محسوس ہوئی اور دوسرا وار بھی کرنا تھا کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے پیچھے سے تلوار کی چمک سی محسوس ہوئی میں نے اپنا سر فوراً نیچے کر لیا کہ پیچھے سے کوئی تلوار آ رہی ہے اور وہ تلوار اس زور سے اس دشمن پر پڑی کہ اس کا سر ما خود کے تن سے جدا ہو گیا حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت حمزہ تھے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ سنبھالو میرے وار کو کہ میں اپنے عبد المطلف ہوں اس روایت سے کہتے ہیں نا فلان نے فلاں قتل کیا تو یہی لگتا ہے کہ طیمہ بن عبی نے حضرت سعت کو شہید کیا تھا اور پھر وہ مارا گیا وہیں ایک روایت کے مطابق چنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو گھوڑے تھے ایک گھوڑے پر حضرت مصح بن عمیر اور دوسرے پر حضرت حضرات بن خیسمہ سوار تھے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود بھی بھائی بھائی ان پر سوار ہوئے چنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں تاریخوں میں اور پھر زبر صاحب کا خیال ہے کہ غلط بدر مسلمانوں کے پاس ستر اونٹ اور دو گھڑے تھے لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ بعض دوسری کتابوں میں گھوڑوں کی تعداد تین اور پانچویں بیان ہوئی ہے بہرحال جو بھی ساز و سامان اور گھوڑے اور اونٹ تھے یا ان کی تعداد تھی اس کی کافروں کے ساز و سامان کے ساتھ تو اور گھوڑوں سے کی نسبت کوئی تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی لیکن جب مسلمانوں پر حملہ ہوا جنگ ٹھونسی گئی اور کافر اپنے زموں میں اس لیے آئے کہ اب اسلام کو ختم کر دیں گے تو پھر ان مومنین نے اپنے سامان کی طرف نہیں دیکھا گھوڑوں کی طرف نہیں دیکھا بلکہ خدا تعالیٰ کی خاطر ایک قربانی کرنے کی تڑپ تھی جیسا کہ ان کے جواب سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں کسی اور دنیاوی چیز کی خواہش کا سوال نہیں ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ ہی خاطر قربانی کا سوال ہے اس لیے بیٹے نے باپ کو کہا کہ میں یہاں تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا بہرحال ایک تڑپ تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پھر فتح بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ حرآن صاحب اللہ فرماتا رہ گیا تو مال میو دلو فلا, فلا دیا ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد محمد ان محمدا رسول الله عباد الله ارحمكم الله ان الله کروکواسوست لکوم ahmadiyat zindabad zindabad zindabad ahmadiyat zindabad ahmadiyat zindabad ahmadiyat zindabad ahmadiyat zindabad ahmadiyat zindabad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 خدا کا ہر دل میں احمدی یا زندہ بار احمدی زندہ بار احمدی زندہ با احمدیے زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی, احمدی زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی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 زندہ باد اہم زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد